صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہوت میں کسی عورت سے بات کر وضو یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے برہنہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا گالی گلو کرنے سے وضو یہ افراد بھائی وضو ٹوٹتا تو, تو نہیں ہے جو وضو ٹوٹنے کے باسد یعنی فاسد وضو جو ہیں وہ ان میں یہ چیزیں تو نہیں لیکن آپ یہ تصور کیجئے کہ کسی عورت کو صرف دیکھ لیا جائے غیر عورت کو شہرت کی نگاہ سے تو لمحہ نے لکھا کہ وضو کرنا مستحب ہے صرف دیکھنے تو غیر عورت کو چھونے سے تو یقیناً کرنا ہی پڑے گا کہ وضو ٹوٹے گا نہیں وضو ٹوٹتا ہے سویل سے جب تک کوئی چیز خارج نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا جب سبھی سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے یعنی اس صرف ٹوٹے گا تو نہیں لیکن وضو بارہ اگر نماز پڑنی قرآن پڑنی تو وضو دوبارہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے عجیب